بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة طحوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزل الحنف رحمة الله عليه كإس قول برامبونجته ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح على الثقات من رواياتهم أولاك كرامات كهم حق سمجتهه اور جو روایات ثقات سے مروی ہیں ان کو بھی درست سمجھتے ہیں اور پچھلے درس میں فضرۃ الشیخل بن فوزان الفوزان فض اللہ کے شرح میں سے چند اہم باتیں بیان کی تھیں اور آج کے درس میں امام ابن ابل رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں امام ابن ابل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اس جملے کے تعلق سے معزت لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز ہے جو عادت کے خار خار عہدہ اور اسی طریقے سے کرامت بھی جو متقدمین ہیں ان کے نزدیک کرامت اور معجزہ دونوں ایک چیز تھی لیکن جو متأرین ہیں ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں معجزہ نبی کے لیے اور کرامت ولی کے لیے اور اس کی فرق الحدہ کی باتیں جو کچھ ہم پچھلے درسے میں بیان کر چکے ہیں آج کے درسے میں میں مختصرا چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے در میں ہم نے بیان نہیں کی تاکہ بات جو ہے مختصر بھی ہو اور سمجھنے والے کو بات آسان سے سمجھ بھی آ جائے یہاں پر تین باتیں شیخ صاحب نے بڑی پیاری فرمائی ہیں یہاں پہ اور ان کے اکثر اقوال جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے یہ شیخ الاسلام امتمرحمۃ اللہ کے قول سے لیا گیا ہے جام الرسائل میں سے اور مجموعہ فتح میں سے اور عرف فرقان سے جو بنتحمی کے معروف تصنیفات ہیں ان میں سے اکثر اقوال جو ہے وہیں سے لیے گئے ہیں میں نے نوٹ کیے بالکل وہی کاپی پیس ہیں سبحان اللہ بعض چند چیزیں انہوں نے خود ایڈ کی ہیں الغرض جو سب سے اہم بات پہلی بات جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا فرماتے ہیں یہ جو کرامات ہیں یا خوارق العادات چیزیں ہیں ان کی اصل کیا ہے اگر ہم غور کریں تو تین چیزوں پر مبنی ہے یہ تھی چیزیں ان تین سے خارج نہیں ہیں سبحان اللہ العلم و والغینہ علم ہے قدرت ہے اور غن یعنی پرواہی ہے اور کمال ان تین چیزوں میں کمال مطلق اللہ تعالیٰ کا ہے ان تین چیزوں میں جو کمال مطلق ہے بغیر کسی حد کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللّہ الغیوب ہے قدیر ہے مقتدر ہے اور غنی بھی ہے ی تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلّم کو علیہ وسلم حکم دیا کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار کرے سبحان اللہ تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ نبی میں بھی کوئی الوہیت کی روبی کو کوئی صفت موجود ہو اگرچہ ہے نہیں لیکن بات جاہل لوگ ہوتے ہیں نا لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت عنعت نمبر میں اقول لكم خزائن اللہ میں ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کس چیز کی نفی ہے قدرت کی غینہ کی بارک اللہ الغنہ. کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو محدود ہے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرے پاس نہیں ہے تو اس سے برات کا اظہار ولا اعلم الغیب علم کی علم غیب جتنا مجھے علم ہو علم غیب مطلب تو حاصل کسی کو بھی نہیں ہے اللّہ تعالیٰ کے البیا کو بھی نہیں ہے صُبح اللہ اسی اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اے میرے پیار پیام رس وسلم اعلان کرنا ہے اب کس کی زبان اعلان ہے کُل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جی اللہ تعالیٰ خود فرما سکتے تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے لیکن جب نبی کی زبان اللّہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ہے لیکن اپنے پیار پیامر وسلم زبانی حکمت کیا حکمت ہے اس میں تاکہ سننے والا یہ گما کر سکے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لیکن نبی جو ہے وہ اپنی زبانی کچھ کہہ بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص چھوٹ دی ہوئی ایسی بات ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما رہے ہیں توغنہ مطلق ختم ہو گیا ولا اعلم ولاغیب میں نہیں جانتا ہوں ولا اقول ان انی ملک میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ فرشتے میں کیا ہے قدرت اچھا یہاں پہ فرشتے کا لفظ کیوں ہے سبحان اللہ مخاطب کون ہیں کفار کفار ہیں سارے اس وقت وہ یہ جانتے کہ فرشتے موجود ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتہ طاقتور ہیں وہ کوئی غیبی مخلوق ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کہو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں یعنی میرے جو قدرت ہے جو ایبیلٹیز ہے وہ محدود ہیں سبحان اللہ ان اتب اللہ مایو ہائے علی تو پھر آپ ہیں کون ان اتب اللہ مایو ہائے میں ما تو صرف اتباع اس کی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی دی جاتی ہے سبحان اللہ تھوڑا پچاس پھر یہ دیکھیں کہ اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے امام الانبیاء مرسلین سب سے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول نوح علیہ و السلام کو بھی اللہ تین چیزوں کی برات کا حکم دیا سبحان اللہ اور اس لیے حکم دیا ہے کیونکہ لوگ انبیاء سے ان تین چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اگر غور کیا جائے جو مطالبے تھے لوگوں کے انبیاء سے ان تین چیزوں کے گرد گھومتے ہیں کوئی چوتھی چیز ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ علم غیب کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یس النقائن سے آئے تھے ائّمرصحا صورت نمبر بیالیس میں چیز کا سوال کیا علم غیب کے تعلق سے کہ اگر سچے ہو تو دیکھ، بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی قیامت کا ذکر تو کیا ہے قیامت آئے, آئے گی کب تو اگر واقعی کبال ہے اس قبال میں علم میں اور اللہ کی طرف سے آئے ہو تو پھر تمہارا علم بھی ویسا ہونا چاہیے سبحان اللہ اچھا وکال و دوسرے وکال النّملہ کہحطیہ تفد الغی امبوایا صورت اثرات نمبر نوے میں انہوں نے کہا نے ہم ہر چیز لائیں گے جب تک کہ زمین سے چشمہ نہیں پھوٹے گا یعنی جب تک تم زمین سے چشمہ نہیں پھوٹاؤ گے اس سے کیا مراد ہے القدرت یہاں پر پھر چیلنج کیا گیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت مطلق ہے کہ نہیں اچھا وقال الما علیحدر رسولی یا اقلاقام شفی القاعت نمبر سات انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے بشریت وف ہے کون سی چیز ہے محتاجی ہے کہ نہیں کھانا کھانا کہ محتاجی ہے کہ نہیں کوئی لاپرواہی سے ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی چیلنج کیا شیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیامبر صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار سے یہ چیز ثابت کرو کہ میرے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا کردہ ہے وہ ہی مجھے دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا وہ تمہیں بھی دیتا ہے جو کچھ بھی میرے اندر ایسی چیزیں ہیں جو خرق العادہ ہیں تو وہ میری مرضی سے نہیں ہیں وہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں ورنہ اگر یہ جو چیلنجز ہیں آئے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت نہیں مجھے علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا تھا کہ نہیں لیکن اسے کیا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علم غیب مطلق نہیں جانتا اور خالق مخلوق میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو علم غیب عطا کرنا چاہا وہ عطا کر دیا اور جسے منع کیا اس نے منع کر دیا اللہ کی مرضی ہے کمال مطلق اللہ تعالیٰ کا ہے مخلوق میں سے نہ تو کسی مقرر فرشتوں کے ہیں اور نہ ہی کسی ولی کو ہے اور نہ ہی کسی نبی کو ہے تو علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صم کو طاقت و قدرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور غینہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جتنے بھی معجزات اور کرامات ہیں ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہیں معامسہ فرماتے ہیں اچھا پھر جو خارق العادہ چیزیں جو خارق العادہ ہے جو کرامت ہے ولی کی یا جو نبی کا معجزہ ہے بات ہم کر رہے ہیں کرامات اولیاء کے کوئی نبی کام تو ہو گیا تو معروف ہے آیت ہے صحیح بات جو ہے یہ تین قسم کے ہیں خارق الدات جو ہے وہ تین قسم کے ہیں جو اولیا کے کرامات تین قسم کی ہیں نمبر ایک محمود الف الدین نمبر دو مضموم نمبر تین مبہ محمود اچھا پہلے محمود ہے اچھا ہے دوسرا مضموم ہے برا ہے تیسرا مباح ہے جائز ہے اگر اس کرامت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہے یعنی خرق العادہ، ہم خرق العادہ کی بات کرامت کو چھوڑیں آپ، کرامت تو اچھا لفظ ہے اللہ کے اولیاء کے لیے ہوتا ہے ہم خرق العادہ کی بات کریں خرق العادہ جو تین قسم کی ہے تاکہ مکس نہ ہو خرق العادہ کر دے کرامت کو چھوڑیں آپ خرق العادہ تین قسم کا ہے یا تو محمود ہے اچھا ہے یا مضموم ہے یا جائز ہے محمود کون سا ہے جس میں دین میں کوئی فائدہ ملے و صالحہ کے کرنا واجبات یا مستحبات کو سے ادائیگی کرنا اگر ایسا ہے اگر ایسے کوئی خرقون لِہ ہے تو پھر یہ محمود ہے شرحان اور اگر ایسا خرق العادہ کسی شخص کے پاس یا کسی کے پاس ظاہر ہوا جس سے وہ گناہ کرنے لگا محرمات کے ارتقاب کرنے لگا جیسے کہ جادوگر ہیں شعطین کے ذریعے سے وہ کچھ غیبے سے کوئی ایک پرسنٹ بات خطف کر لیتے ہیں شیطانوں کے ذریعے سے فرشتوں سے شیطان لے لیتے سن لیتے پھر سو جھوٹ بول کے اسے سنا دیتے ہیں اور لوگ اس کا جادوگر کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں اور وہ شیطانوں کو اپنے نزدیک کرتے رہتے ہیں شیطانوں کے لیے کفری اقوال اور عمل کرتے رہتے ہیں وہ شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں بزرگ ہیں الغرض تو جادوگر بھی کوئی بعض چیزیں خرق الاحدہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ کرامت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو خرق العہدہ گناہ میں مبتلا کیا ہے مضموم ہے اچھا اگر دنیا میں کوئی فائدہ ہو گیا دینی فائدہ نہ ہوا ایسے خر کو چیز ہے سے دنیا میں فائدہ ہو گیا ہے تو اس سے کیا ہے وہ ہے دنیا میں جیسے عام چیز ہے دنیا میں پھر ایک پیاری بات سنو قال ابو علی الجوز جانی طالبامہ طالب عل کرام تم نے کہ کو طلب کرنی ہے تو استقامت کو طلب کرو کرامت کو طلب مت کرو فن نفس متحرک تم فطال بل کرامت تمہارے نفس تو کرامت ہی چاہتی ہے منك اور رب کو کہ قلب من کر اور تمہارا رب تم سے استقامت چاہتا ہے تو پھر کیا آگے کرو گے جو تم چاہتی ہو یا تمہارا رب چاہتا ہے, ہے. <تصفح> اللہ اکبر کتنی پیاری بات ہے ہر انسان کے نفس یا اکثر غالبیت کی نفس جو ہے وہ کرامت کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ کب کوئی ایسی نئی چیز میں زندگی میں آئے تو زندگی بدل جائے میری یا لوگ بھی دیکھیں کہ کوئی کمال ہے میرے اندر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے نہیں ریا الگ چیز کی بات نہیں کر رہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے کام لیکن دل میں تڑپ ہوتی ہے کیونکہ کوئی چیز کوئی تبدیلی آئے کوئی تبدیلی آئے چہرے پہ کوئی نور ایسے آ جائے یا کوئی است... یا بہت سارے کام میرے اچھے ہو جائیں تو طالب الل اللہ تعالی کیا چاہتا ہے اپنے بندے سے توفیق دیتے عبادت کی اپنے قرب حاصل کرنے کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ سیدھا ہو جائے مستقیم ہو جائے مستقیم. استقام اثرات مستقیم پر چلنے والا صحیح منہج سلف پر چلنے والا تو حید السنت پر زندگی گزارنے والا اس کا انجام کیا ہے جنت ہے نا تو اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے استقامت کے وجہ سے اس مستقیم ہوگا تو جنت میں جائے گا نا قل آمن تب ثم استقم استقیم آمن سے کہنا کافی نہیں ہے استقامت بھی لازمی نا اس کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے اے میرا بندہ تو اسی جگہ اللہ اطقلّہ اطقلّہ بار بار کیوں ہے تاکہ ہم مستقیم ہو جائیں سیدھے راستے کو اختیار کر لیں جب سیدھے راستے اختیار کرے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس پہ اللہ تعاض پہ اس اس کا انجام کامیابی ہے جنت ہے اور کیا ہے اور ایک بات شیخ صاحب یہاں پہ شہاب الدین سہر کی نقل کرتے ہیں شہاب الدین وردی جو ہے معروف صوفی ہے جس کا جس کا اپنا طریقہ ہے اور بعض علماء نے ان کی اقوال کوٹ کیے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے اور جو صوفی ان کی باتیں کوٹ کی ہیں ان میں شرک بدعات اور خرافات عام ہیں اور جو اہل سن جماعت نے ان کی باتیں کوٹ کی ہیں عجب بات یہ ہے کہ بالکل نہ شرک نہ بدعات ہے بلکہ توہین سنت کی باتیں ہیں اللہ اعلم لگتا یہ ہے کہ جو اہل تصوف ہے انہوں نے غلو کی وجہ سے اور اپنے باطل جو ان کا منحج ہے اس کو آگے رکھتے ہوئے اس کے ذر رکھتے ہوئے انہوں نے ان علماء پر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں جیسا کہ عبد القادر جلا رحمۃ اللہ علیہ معروف امام احل سنت کے امام ہیں اور سہد سے بڑھ کر طریقت القادریہ ہے جو کہتے سب سے بڑا طریقہ ہے صوفی طریقوں میں سے اور عبدالقادر جلان ان سے بری ہیں واللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الغنیہ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں ان میں جو ان کے جو عقیدہ ہے السن الجماعت کا عقیدہ ہے ہاں تصوف میں زہد میں بعض ان سے غلطیاں ہوئیں اور یہ ان کی اجتہادی غلطی سمجھی جائے گی یا کچھ ایسے غلطے ہیں لیکن اس کو لیکن ان غلطیوں سے وہ حسن جماعت کے در سے خارج نہیں ہوتے کسی عالم یہ نہیں کہا کہ وہ بدایتی ہیں میرے علم کے نزدیک میں نہیں جانتا کس نے کہا کہ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ بدعیتی ہیں میں لیکن جو میں نے ان کے مطالعہ کیا ہے ان کے عقیدے کا تو حسن جماعت کا عقیدہ ہے بالکل صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے توحید میں اسماؤ و صفات میں اور ولا وبراء کے مسئلے میں الیاک کرمات علیاق دیگر مسائل میں جو عقیدہ کے اصول ہیں تو یہ لوگ پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ خود غلو پر ان کی تربیت ہوئی ہے اور غلو ہی کرنا جانتے ہیں تو غلو حد سے تجاوز کر کے ایسے باتیں کرتے ہیں تو امام سروردی وردی اللہ علیہ کی بات یہاں پہ نقل کرتے ہیں اور میرا یہ حسن ون ہے کہ کیونکہ اب انتبے نے بھی جب شہاب الصر وردی کی بات کی ہے تو بڑے اچھے الفاظوں میں بات کی ہے اور انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ زاہد تھے اور بعض ایسے لوگ تھے بزرگ تھے جو اپنا کو تصوف میں شمار کرتے تھے اگرچہ وہ زاہد تھے لیکن عقیدہ بدعقیدگی نہیں تھی ان کی تصوف کے بدعقیدگی نہیں تھی ان کی الغرض تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ اصل کبیر ہے اس باب میں بہت بڑا اصل ہے کہ مشتہدین جب صلف صالحین کے بارے میں سنتے تھے جو متقدمین ہیں اور جو کچھ کرامات ان سے ثابت ہوئی ہیں تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی ان میں سے ہم بھی ویسے ہو جائیں ان میں سے کچھ ہمیں ملے اور ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن جی یعنی برا سمجھتے تھے یا یعنی اس چیز کے منتظر تھے کہ کہیں پہ ان کو کوئی ایسی کرامت مل جیسے کہ صلف کو ملی تھی کہ اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے مجاہدے کرتے رہتے تھے آخر میں فرماتے ہیں فسبیل الصادقی مطالبۃ النفی استحکام ہے کل الکرامہ اس کو نوٹ کر لیں بڑی پیاری بات ہے کہتے ہیں سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سچے بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے نفس سے استقامت سے مطالبہ کرتا رہتا ہے اور جب مستقیم ہو جاتا ہے یہی اصل کرامت ہے یاد رکھیں کرامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی پانی پہ چل کے دکھائے یا ہوا میں اڑ کے دکھائے اس سے بڑھ کر, کر کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فن و برداری میں سب سے آگے ہو السابقون بکن یہ خیرات عام بات نہیں ہے پہلے صف میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے روزانہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کرامت نہیں ہے کیا یہ توفیق تھوڑی ہے یہ اصل کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر اور نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور بہترین طریقے سے دیتا ہے بعض لوگ صرف حلال کھاتے حرام کھا نہیں سکتے کچھ بھی ہو جائے بھوکے رہ جائیں گے روزہ رکھ لیں گے حرام لکمنا خود کھاتے ہیں اولاد کو دیتے ہیں یہ کرامت نہیں ہے کیا کیا سمجھتے آپ یہ کوئی کو خیالی بات نہیں ہے و ایسے لوگ موجود ہیں حرام جاب کام چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ واللہ انکم ہزاروں کے لاکھوں کی ہے حرام چھوڑ دیتے اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ پورے دنیا والے مل کے کہتے ہیں یار کیسے زندہ رہو گے کیسے کھاؤ گے کہ تمہارے چھوٹے بچے بچوں کی تعلیم ہے شیطانی وسوسے سے آتے ہیں یہ کر دو گے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جب اللہ کے لیے چھوڑے حرام کو تو چھوڑا ہے ایسا وقت بھی آیا کہ روزہ رکھا ہے یہ کرامت نہیں ہے کیا تو اصل کرامت کیا ہے الاستقامہ یاد رکھ لیں و اصل کرامت استقامت ہے اور باقی ہوا ہوا میں اڑنا یا پانی پہ چلنا جو ہے یہ تو جادوگر بھی کر سکتے یہ کون سی کرامت ہے صاحب فرماتے ہیں یہ جو خرق العادہ ہے یہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا ہے جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے خرق العادہ اللہ تعالیٰ رضا بندے کا ثبوت نہیں ہے کیونکہ جادوگر بھی تو خرق العادہ کر ہی لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطانوں کی مدد حاصل کر کے خرق العادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اگر کوئی جادو اور جادو کرنے کے ذریعے سے پانی پہ چل لیتا ہے تو ہم کیا کہیں اللہ کا ولی ہے یہ جادوگر یا کاہن کوئی غیب کی خبر دے دیتے شیطانوں کی مدد سے کہ ہم کہیں اللہ کا ولی ہے کیا یہ بھی اللہ نے اس کو ایک غیب عطا فرمایا ہے کیا ہرگز نہیں تو پھر ہمارے پاس ترازو کیا ہے قرآن اور سنت ہمارے پاس ترازو ہے ایمان اور تقو ہمارے پاس ترازو ہے اللہ کا اگر ولی ہے تو ثابت کرے نا اپنی ولایت کو کرامات تو ولایت کے بعد ہے نا ولایت سے پہلے تو نہیں ہے جو ولایت کے علاوہ خرق العادہ و کرامت تو نہیں ہو تو شابع بازی بھی ہو سکتی ہے تو جو کرامت ہے وہ اس کا تعلق ولایت سے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی ولایت تو ثابت کرو نا کون ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی مومن کون ہے کب کبھی شرکت میں مومن ہو سکتا ہے بداعیت کا بید مکفر کیا بھی ہے بدعات کا, کا ارتقاب کرنے والا کبھی متقی پر ہزگار ہو سکتا ہے ہر نہیں یہ کیسے اللہ کیا اولیاء ہیں اور اصحاب الکرامات جیسے کہ لوگ کہتے ہیں سوٹے حقے کے لگا رہے ہیں اور عورتوں سے جو غیر محرم عورتیں ہیں بے پردہ کر کے ان پہ یعنی کچھ دم وغیرہ کر کے ان کی یعنی حرمت پامال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان تو یہ کرامت نہیں ہے یاد رکھیے تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اس کو الہام ہوتا ہے اور وہ غیر پہ کچھ باتیں بتاتا ہے ممکن ہے الہام ممکن ہے الہام کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی دل میں کچھ القاع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی پیار اللہ علیہ وسلم فرمانے سے بخاری کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے امتوں میں کئی محدف تھے جن میں الہام ہوتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن امرب الخطاب رض سید امر خطاب ایسے صحابیت ہو صحابی تھے جو کہ دل میں القاع ہوتا تھا سبحان اللہ وہ فرماتے میں نے تین چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے کون سی تین چیزیں ہیں پردے, پردے, پردے کا حکم یعنی آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ وسلم کو بار بار فرماتے تھے کہ پردہ امات البین کے لیے لازمی ہے کیسے کہ چہرے کا پردہ نہ ہو پردہ نہ ہو سب عورتیں برابر ہیں تو پردہ ہونا چاہیے مومن عورتوں کے لیے خاص طور پر امات البین کے لیے آیت بعد میں نازل ہوئی اور جنگ بدر کے اثارہ جنگ بدر میں جو جنگ قیدی تھے صدر عمر فرماتے ہیں قتل کر دیں ان کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے چاہتے تھے کہ ان کو زندہ رکھیں اور بعد میں یا فدا کریں یا اس کے عوض میں کچھ لے کے چھوڑیں اور مقام ابراہیم مقام برحم مصلّ بارک الرفیق تو خواہش کرتے تھے سید المر والن کہ مقام ابراہیم کیونکہ نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا الغرض تو یہ کہاں سے پتہ چلا یہ الہام ہوتا ہے اور الہام موجود ہے بعض علمانا کہ صرف سید عمر کے لیے خاص امت میں کسی اور کو ہو نہیں سکتا کہ حدیث میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے کوئی اور نہیں ہے اور بعض علماء کے تو یہ ہے ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا جو صوفی بزرگ کے تعلق سے بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی جان لیتا ہے کیا ہو رہا ہے اور اور یہ, یہ چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ قبر میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہی سے کوئی چیز جان سکتا ہے الہام کے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ واحد ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے ہیں اور آپ سے وسلم فرماتے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیام اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک پیشاب کرتے ہوئے ٹھیک طرح سے پاکیزی اختیار نہیں کرتا تھا اور دوسرا جو ہے چغرخوری کیا کرتا تھا تو سبب بھی بیان فرمایا ہے اور واحد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیامر وسلم کو بیان فرمایا ہے اور جو قصے اور کہانیاں جھنم میں ایک بزرگ نے جھانک کر دیکھا قرآن کی ماں کو دیکھا پھر اپنے کوئی ذکر تھا لا الہ الا اللہ دو سو ذکر اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور پھر جنت میں چلی گئی تو یہ چیزیں جو ہیں اب صرف جہاں پر دیکھے صرف کشف کے الحام کے حد تک نہیں ہے بلکہ کشف بھی ہوا پھر اس کے بعد کہاں پہ جنت دوزخ میں بھی دیکھا پھر اپنا جو کلمہ ہے جو ذکر ہے اس کو بھی ٹرانسفر کیا اللہ اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جنت صحیح جنت میں چلی گئی پھر جنت پہ بھی جا کے کش کے ذریعے اس کو پتہ چلا یہ کون سا دین یہ کون سی چیزیں ہیں سبحان اللہ تو اس چیز کا تعلق کرامت سے نہیں ہے یہ سارے سارے چیزیں جو ہیں یہ ان کی اپنے من گھڑت کہانیاں ہیں ہمارے پاس ایک چیز ہے یاد رکھیں کوئی شخص کہتا ہے مجھے الہام ہوا یا خواب میں م... اچھا کشف ہے ذوق وجد ہے اور خواب ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں غیر شرعی ہیں کب یہ غیر شرعی ہیں جب شریعت کی مخالف ان کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس اس بات کو غور سے سنیں ذرا یہ چار باتیں بار بار میں کہتا ہوں اور بھی یہی بات کرتے ہیں کشف ذوق وجد یا خواب یہ باطل المنع ہے جو اور اکثر ان میں جو متصوف صوفی ہیں وہ ملوث ہے اس میں اور اپن منہج بنا چکے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ دین کو تولتے ہیں فرق دیکھیں کشف وج ذوق اور خوابوں کو مقدم کر لیتے ہیں قرآن اور سنت پر خواب دیکھ لیا آپ خواب میں آئے اور فرمایا کہ تمہارے اوپر نعوذ بلا کاری حرام نہیں ہے یا حرام کھانا حرام نہیں ہے اور شرائن ہر مکلط پہ حرام ہے تو صبح اٹھ کے وہ بد بدکاری کر لیتا ہے یا حرام کھا لیتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ درست کیا ہے وہ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بلکہ فتحات مکیہ میں ابن عربی لکھتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ خواب دیکھنے والا اللہ تعالی کے پیار پیامر وسلم اس حدیث کے بارے میں پوچھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم فرماتے حدیث وعیف ہے اس لیے یہ بزرگ جس حدیث پہ عمل نہیں کرتا اگرچہ محدین کے نزدیک صحیح حدیث ہے یہ بزرگ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم براہ راست خواب میں اس بزرگ کو یہ بیان فرمایا کہ حدیث وعیف ہے اب جس نے براہ راست آپ وسلم نے سنا ہے اب محدین کے قاعدہ قانون کیوں دیکھیں ہم سبحان اللہ دین میں کیا بچے گا مجھے بتا میں نے خواب میں کچھ دیکھا اپنے خواب میں کچھ دیکھا ایک ایک حدیث کو رد کرتے جائے تو دین میں بچے گا کیا پھر اور یاد رکھیں خواب ہے یا وجد ہے یا ذوق ہے یا کشف ہے جتنی چیزیں بھی ہیں ہم تو, تو ہم تولیں گے شریعت کے ترازو پر جو شریعت پر اتر آیا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں وہ باطل ہے اور اسے ہرگز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس میں کشف کا معنی کیا ہے کہ کسی ایسی چیز کو جاننا جس کا تعلق غیب سے جو عام لوگوں کو جس کی خبر نہ ہو کوئی ایسی علمی بات ہے جو عام لوگوں سے مخفی ہے اور وہ اسے جان لیتا ہے کشف القاع یعنی ڈھکن کو یا پردے کو ہٹا لینا سے جو چیز موجود اس نظر آ جاتی جو پہلے مخفی تھی عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں کہ کوئی شخص کو کسی ایسی چیز کا علم ہو جاتا ہے جس کو اس کا پہلے علم یا عام لوگوں سے نہیں جانتے ہیں چاہے الہام کے ذریعے سے ہو کسی ذریعے سے بھی ہو اور یہ اہل سنت کے لیے ممکن ہے کیا ممکن ہے اہل سنت کے لیے ہم یہ نہیں کہ بدیوں کے یہ کام ہیں اہل تصوف نے اس کو غلوک کی درجہ تک لے کے شریعت کو اس پہ تولہ ہے آ کے اور دیکھے قرآن سنت کو موڑ دیا ہے ان چیزوں پر اس کو منہج بنا کے رسون جماعت نے کیا کیا ہے انکار نہیں کیا الہام کر حسن وجماعت نے یعنی فرما کہ الہام ہو نہیں سکتا ان الفاظوں پر انہوں نے تحفظ کیا ہے کہ کشف کا لفظ کیونکہ وہ ان سے زیادہ تر ثابت ہے اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا الہام صحیح حدیث میں ثابت ہے اور اس یعنی میں جو جہاں پر الہام کی بات ہو رہی ہے اور یہ کرامت اللہ کی طرف سے ممکن ہے الہام ممکن ہے خواب میں ممکن ہے کہ خواب کے ذریعے سے کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر خبر دے دے لیکن کیا خواب کے ذریعے سے شرن شر حکم تبدیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے احلط صوف نے کیا کہ خواب کے ذریعے سے حکم شریعت تبدیل کیا کہ نہ کیے اب دظمین اسمان کا فرق ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں کبھی کبھی خیر ہو نہیں سکتی ہم یہ کہہ کہ دیں خواب خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیار بند کو خبر دے سکتا ہے خواب کے ذریعے سے لیکن م... یہ بتا رہا ہوں نا کہ شریعت ماخل شریعت ہرگز نہیں ہو سکتے اور جب اس کو شریعت لے لیا جائے گا اس شریت سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا جب سیاح ٹکرا گئے تو پھر دین میں کیا بچے گا اہل تصوف نے یہی راستہ اختیار کیا ہے پہلے تو علم سے دور فہم غلط پھر ان چیزوں میں پڑ گئے تو دین میں بچے گا کیا یا تو فہم مضبوط ہوتے تو کبھی بھی ان چیزوں کو آگے نہ کرتے قرآن سنت کے سبحان اللہ الغرض تو یہ چیزیں ہمارے پاس جو ترازو ہے وہ کیا ہے قرآن اور سنت ہے اور فہم سلف ہے اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اس کے مخالف ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے مزید تفصیل کے لیے اگر کسی نے اس بارے میں سننا ہے تو حسن جماعت کے دروس میں جب میں نے اصول عاقدہ پہ بات کی ہے تو اس اصول میں کرمات اولیا کے تعلق سے میں نے تفصیل سے بات کی ہے انشاءاللہ یہی بات ہے وہاں سے دوبارہ سنت لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا دو کے خاص ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص کے اندر جب وہ قرآن اور سنت پر غور سے نظر ڈالتا ہے اور اس میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کے, کے کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے اپنے اس کیفیت سے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہاں پر ہم کہیں گے اگر شریعت کے مخالف ہے تو یہ ذوق باطل ہے اگر شریعت کے حق کے کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک کیفیت انسان کی بن جاتی ہے جب فقہ کے علماء ہیں فقہی مسائل میں عبور حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کو فتح دینے بھی آسانی ہو جاتی ہے عقیدہ کے علماء جو ہیں یا محدثین ہیں ان کو دیکھیں اب ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے ان کا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ حدیث بعض محدثین کو دیکھیں آپ حدیث کو سن کے بتا دیتے ہیں محدثین ہیں عوام الناس میں سے کوئی نہیں ہیں محدثین ہیں وہ اپنے ذوق کی وجہ سے بتا سکتے ہیں یعنی ایک محدث بتاتا ہے کہ اس حدیث میں مجھے لگ رہا ہے کہ سر کا فرمان نہیں ہے نہیں کہتا وہ ذوق جزم نہیں ہوتا بتاؤ میں آپ کو وہ پھر واپس جاتا ہے مزید تحقیق کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حدیث جو ہے تھی اور آپ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن یقین اس کے ذوق سے کہہ دے کہ نہیں یہ بات غلط ہے اگر یہ صرف ذوق سے کہہ دیتے یقین کہ ضعیف حدیث ہے یہ کیا ہے یہ باطل کا ذوق ہے نا جس کی ہم مخالفت کر رہے ہو بار بار یہ کہتے ہیں اہل باطل کیا کرتے ذوق کی بنیاد پر حدیث کو پرکھ لو فرام بزرگ ہے اس نے وہ صرف ہے بھی ان پڑھ جیسے کہ غالبا فضائل اعمال میں ہے غالباً عبدالرزاق ہے نہیں نہیں وہ تو براہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کر وہ نہیں ایک دوسرا قصہ بھی ہے اسباغ کے نام سے میں اس وقت بھول رہا ہوں کہ ایسا بزرگ تھا جو تھا تو ان پڑھ امی تھا حدیث کوئی سنا دیتا تھا تو حدیثوں کے بتا دیتا تھا صحیح اضعیف ہے یا یہ آپ سے فرمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا حدیث قدسی ہے کون سی صرف سن کے بتا دیتا تھا اتنا ذکر دوکھ تھا اور مودودی صاحب کا دون تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیثین کے بھی قواعد اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے مکمل طور پہ ان کے مخالفین کی باتیں جو نے کی مخالفت کی وہ بھی درست نہیں ہیں تو درست کیا ہے کہتے ہیں جو قرآن مجید اور احدید اور صلی اللہ علیہ وسلم پر غور سے نظر ڈالتے ہیں کیونکہ کیفیت مزاج بن جاتا ہے پھر اپنے اس مزاج سے حجیت کو پرکھ لیتے ہیں اس سے یا ضعیف ہے بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر وسلم ہوتے تو اس معاملے میں کیا فرماتے یہاں تک یعنی یہ ذوق جو ہے یہ اہل باطل کا ذوق ہے لیکن ایک عالم ہے اور وہ کسی علم میں ترقی حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسی بات کرتا ہے جو قرآن سنت مخالف نہیں مطابق ہے تو ایسے شخص کے اس ذوق سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا جو ذوق ہے اس کی جو مزاج کیفیت قرآن سنت کے مطابق ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے تو ہمارے پاس ترازو کیا ہے قال اللہ وقال ر صلی اللہ صفحم و صلی صابہ وصلف کی فہم کے مطابق پھر آگے شیخ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ خوارق العادہ کے تعلق سے بعض لوگوں درجے بلند ہوتے ہیں جو محبود پہ عمل کرتے ہیں جن, جن کو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہے ازمائش ہے اللّہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ازمائش ہے بعض لوگ اس میں ترقی حاصل کر کے برند درجات حاصل کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے خرق العادہ جو جادوگر ہیں دیکھیں جادو اللہ کے اجازت سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں اب وہ خرق العدہ کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور اس بدعمل کی توفیق بھی دے رہا ہے عذاب کا باعث ہے کہ نہیں اور بعض لوگوں کے لیے ممنسل مباحات کے مباح ان کے لیے جسے کہ کیسا کہتے پہلے بیان کیا ہے پھر یہ سب فرماتے ہیں خرق العدہ دین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی دین دار بندے سے بھی خرق الحدہ ہو سکتا ہے بے دین کے سے بھی خرق الحدہ ہو سکتا ہے یا جس کا دین فاصل اسے بھی ہو سکتا ہے تو خرق العادہ وہ نفع بخش ہوتا ہے جو دین کے تابع ہوتا ہے اور دین کے خادم ہوتا ہے جیسا کہ ریاست مثال کے طور پہ اقتدار اقتدار میں آتا ہے اور اپنا اس اقتدار کو دین میں صرف کر دیتا ہے خلفۂ راشدین کو دیکھے خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو حق کے لیے انہوں نے صرف کر دیا ہے اور کتنا فائدہ امت کو ہوا اسے ہیں خلافت اور راشدہ خلافت ہے مال ہے مثال کے طور پہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے وہ غنی ہے اور اللہ کی رضامندی وہ مال جو ہے نا وہ صرف کرتا ہے تو یہ بھی مال کا یہ دینا اس کو توفیق دینا حق کے لیے اس صرف کرنا خیر کے لیے یہ کرامت نہیں ہے الغرض یعنی کرامت مطلب یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا یا پانی پہ چلنا صرف بعض لوگ اس کو کرامت کے بعد صرف یہاں تک سوچتے ہیں یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سیدنا عثمان بن احفان کو دیکھ لیں آپ زندگی ساری اللہ کی رضامندی میں گزاری سبحان اللہ یہاں تک کہ آخری وقت قرآن کی تلاوت میں خلیف وقت ہے ایک حکم سے گردن کٹ جاتی تھی جنگ ہو سکتی تھی خوریزی ہو سکتی تھی اور کہتے میں اپنا معاملہ تعالیٰ سے پرد کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس ظالم نے آ کے قتل کر دیا یہ ثابت قدمی آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا مال میں سے جتنی دفق صد الرطمان شاید کسی اور نے نہیں دیا سبحان اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر وسلم پیارے فرماتے ہیں آج کے بعد جو کچھ عثمان کرے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے سبحان اللہ کیوں یہ کرامت نہیں ہے کیا اب کس کا دل کرتا ہے کہ اوف کو دیکھ لیں آپ مال تج تجارت کے ستر اونٹ ہیں سے اس سے زیادہ ہے یہ سات سو میں بھول رہا ہوں اس وقت مدیرے میں آتے ہیں فاقہ کی حالت ہے سارا کا سارا مالا تغرا میں دے دیتے ہیں کس کا دل کرتا ہے مجھے بتائیں یہ کرامت ہے کہ نہیں تو شیص یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کرامت میں سے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے چاہے وہ اقتدار ہو چاہے مال ہو چاہے دولت ہو اولاد ہو یا جو بھی علم ہو کوئی بھی اللہ نے آپ کو خیر عطا فرمایا اس کو اللہ کی رضا مندی کے لیے دین کی خدمت کے لیے صرف کرنا بھی کرامت ہے پھر شیساں فراست کی بات کی ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور فراست بھی اہل ایمان اہل سنجماعت میں ثابت ہو سکتی ہے ہمارے پاس ترازو وہی جو میں نے بتایا ہے کیا ترازو ہے شریعت کے مطابق و مخالف نہ ہو اگر کچھ متقی پرہیزگار ہے اور اس کی فراست جو ہے اور اس کا جو سوچ ہے وہ درست ہے جو بات کرتا ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے بعد میں تو اس کا یہ ممکن ہے جب وہ یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ راہ راست پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزی حاصل کرتا رہتا ہے اور جو فراست اہل باطل کی ہے یا اہل تصوف کی ہے جو ہر ایرے غیرے کو جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور بھی ان کو بھی اللہ کا وری ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل فراست ہے یا یہ بھی اہل ذوق وجد کشف ہیں یہ بالکل باطل ہے جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ، کہنا کہ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بعض ایسی خصوصیات عطا فرماتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بحروم ہوتے ہیں یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اگر وہ اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں اگر آزمائش میں وہ ناکام ہو جائے تو ان کی پکڑ ہوتی ہے تو اس لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر مومن متقی جو اللہ کبھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرامت ہو بلکہ کرامت نہ ہونا بھی جو ہے یعنی اگر کسی کو کوئی کرامت نہیں ہے یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو کرامت ورایت کی شرط نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی کرامت ہے تو کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرنے سے کرامت دی ہے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بلاہ بم بعورا. یہ ایسا شخص تھا کتاب میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے خراعدہ چیز آتا فرمائے اللہ کا نیک بندہ تھا بزرگ تھا دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی سبحان اللہ لیکن فنسلہ خمین آیاتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے آیاتوں سے بالکل دور ہو گیا اور بات راستہ اختیار کر لیا تو اس کے لیے عذاب کا باعث بنا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تم سب کو امنافِ امن صالح کی توفیق کا فرمائے قرآن اور سنت و صلیٰ صاحب منہج کو اپنانے کی سلم کرنے کے توفی کا طا فرمائے صرف ہدایت خرافات اور اور بات سے دور فرمائے ایم سوفان کا لوگ موبائل پھر